وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دے کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دیہے پر غالب کرے پڑے برامان مشک۔